شاہ صاحب یہ جو بزار میں بیئر ملتی ہے نان الکوہلک جس جی کے بارے میں کہا ہاں یہ بات ہمارے پاس بھی آئی ہم نے اپنی جیب سے پیسے خرج کیے اور کسٹم کی لائبریری میں اس کا تجزیہ کیا سات سو روپئے خرچ کیے تو کسٹم میں جو وہ ہے نا کیا جو بھی ڈپارٹمنٹ اس نے بتایا کہ فائیو پرسنٹ اس میں الکوہل ہے یہ تو میں نے ذاتی طور پر تجزیہ کیا اور یہ غلط ہے اور دنیا پی رہی ہے گرمی کا گرمی میں پیے نہ ٹنڈا ہوتا ہے فائیو پرسینٹ الکوہل اس میں شامل اور بظاہر, بظاہر آپ کو جو کا پانی بتایا جاتا ہے کیا بتایا جاتا اس میں الکوہل موجود ہے کسی صاحب نے اگر کہا تو بالکل غلط کہا تو ہم نے تو اس کا تجزیہ کرا کر کے رزلٹ لیا کہ پانچ فیصد اس میں الکوہل موجود